السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم اے مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا بائیسواں لیکچر ہے میں حسب معمول ذرا سمرائز کر دوں تاکہ آپ پچھلے لیکچر سے اس کو کوریلیٹ کر سکیں ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ گئے تھے کہ جو بینکس ہیں جب ہم کسی بینک کو اپروچ کرتے ہیں ایز اے بارور ٹو اے لینڈر تو ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کیا پروسیجرز انوالو ہوتے ہیں اس میں پروڈینشیل ریگولیشنس کیا انوالو ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں ایک اپنا جو ہے وہ پریزنٹیشن بنانی چاہیے کہ ہمیں میکسمم جو بینیفٹس ہیں وہ بینک سے مل سکیں اور پھر بینک کی جو سرٹن لمٹس ہیں سرٹن ان کی جو ایک کیٹیگریز ہیں لون کی اور کچھ ان کے رولز ہیں جن کو ہمیں بڑا اسٹرکٹلی فالو کرنا پڑتا ہے اور بینکس بھی اس سلسلے میں کسی حد تک مجبور ہوتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ بینک از دا گورننگ باڈی اور دے ہیو ٹو ورک انڈر سرٹن controlled atmosphere جہاں پہ ان کو سب سے زیادہ یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی اف کورس اپنی جو رقم ہے اپنی جو ان کی لون uh, کی اماؤنٹ ہے فسٹ آف آل اس کو سکیور کیا جائے تو لیٹ اسٹارٹ ایٹ کہ جی ہم نے uh, جہاں پہ اس سلسلے کو لاسٹ uh, لیکچر میں چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں اینڈ لیٹ سی ویئر وی ول لین ٹڈے اینڈ کیا ہماری مزید ریکوائرمنٹس ہیں اس سلسلہ میں ہم نے جی جو اس دن بات کی تھی وہ یہ تھی کہ بینک کو کیا کیا آپ سے ریکوائرڈ ہوتا ہے بفور ایشوئگ اینی لیٹر آف انٹینٹ اور اینی کمٹمنٹ ٹو یو اور اینی پازیٹو نیگوسن جو ہوتی ہیں اس سے پہلے جو بینک آپ کی ایک میں نے یوز کی تھی ڈیو ڈیلیجنس یعنی جو بینک آپ سے شروع میں جو آپ, سے, آپ کو وہ پرکھتا ہے آپ کا انالسس کرتا ہے اپنے حساب سے تو اس کو جو ہے اس کی, اسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں جو ایک چیز آ جاتی ہے وہ ہے کمرشل انفارمیشن یعنی آپ کی وہ معلومات ایک تو وہ ہیں جو ذاتی معلومات ہیں آپ کے بارے میں کہ جی آپ کی حیثیت کیا ہے آپ کی جو بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کی ٹیکنیکل اسکلس کیا ہیں آپ کی جو مالی حیثیت ہے وہ کیا ہے اور آپ کی جو ویلویشن ہے ساکھ مارکیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے تو کچھ جو ٹیکنیکل انفارمیشنز آ جاتی ہیں جو خالص کمرشل بیسز پہ ہوتی ہیں تو لیٹ سی what sort of information these are اس میں ہے جی ڈیٹیل آف آرڈرز بکڈ ہم بات کر رہے ہیں اگر ایک ایسے لون کی یا ایسی فیسیلٹی کی جو ہمیں آ, کسی فارن آرڈر کے اگینسٹ چاہیے یا کسی لوکل آرڈر کے اگینسٹ چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے بینک کو یہ بتانا ہے کہ وٹ از دا نیچر آف دس کانٹریکٹ فار وچ وی یہ اگر لوکل کانٹریکٹ ہے تو اس کی کیا نیچر ہے کس قسم کی کماڈیٹی ہم نے سپلائی کرنی ہے کس قسم کی اس کے لئے ہمیں انوینٹری چاہیے کس قسم کا را میٹیریل چاہیے ہمارے پاس اس کے ارینجمنٹس کیا ہے جو ہمارا آگے ہے ہم تو سپلائر کے طور پہ وہاں پہ لو نے جا رہے ہیں جس بندے نے آگے اس کو جس کی ڈیمانڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے اس کا کا کشکل کیا ہے جی کہ کس طرح سے آپ نے کتنے عرصے میں اس کو یہ ڈلیوری دینی ہے پھر یہ کہ جی آپ کے پاس اس کو فلفل کرنے کے لیے ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور آپ کے پاس جو اس کے لئے مانیٹری ریکوائرمنٹس یعنی پیسے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائڈ ہوتی ہیں یعنی آپ کو شروع میں کتنا پیسہ چاہیے اس کی مڈ مڈ اسٹیج میں کتنا پیسہ چاہیے شبمنٹس کے قریب کتنا پیسہ چاہیے اف اٹس لوکل ڈلیوری دین دیٹس ڈفرنٹ تھنگ بٹ نارملی اس قسم کے جو کیڈیڈیٹس ہوتے ہیں دے آر اگینسٹ دا فارن ڈیلیوریز جیسے آ, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں نارملی کافی سخت قسم کی شرائط ہوتی ہیں شیمنٹس کے بارے میں ٹائم شکیول کے بارے میں اور آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے جی کہ ہمارے پاس کیا اگر تو آپ خود مینوفیکچر ہیں تو آپ کو یہ انفارمیشن دینی پڑے گی جی کہ آپ کے پاس کس طرح سے فیسلٹیز ہیں کہ آپ اس کو کیٹر فار کر سکیں اور اگر آپ مینوفیکچر نہیں ہیں اور آپ سپلائر ہیں اور آپ نے ایز اے سپلائر وینڈرز سے مال اٹھانا ہے اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنا شیڈول دینا پڑے گا جی کہ آپ کا وینڈر کون کون سا ہے اس کی کیپسٹی کیا ہے کتنے عرصے میں وہ مال تیار کرے گا اور کس طرح سے آپ اس کو جو ہے آپ کی شپمنٹ کی کٹ آف ڈیٹ کیا ہے یعنی کس تاریخ تک آپ نے جو مال ہے وہ جہاز پہ جو ہے وہ اس کو لوڈ کرنا ہے اس کی پھر جو ہے ڈسچارج جو ہے پورٹ کیا ہے کس پورٹ پہ اس نے ڈسچارج ہونا ہے اور اس کا ٹائم کتنا اویلیبل ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر آپ کو فل جو ہوم ورک ہے جب آپ کر کے جائیں گے تو پھر جو بینک ہے وہ آپ کی کمرشل آفر کو جو ہے وہ ویلوٹ کرے گا اگر آپ اس میں انپرپیئرڈ ہیں یا آپ کی اس میں تیاری پوری نہیں ہے تو بینکس جو ہیں وہ ایسی پرپوزل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تو اس میں یہ گزارش ہے کہ چاہے وہ آپ کی لوکل سپلائی ہے چاہے وہ اگینسٹ فورن آرڈر ہے اس سی بیسڈ ہے یا جو اس کی ادر ٹرمز ہے ڈاکومنٹری کرڈر ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ وٹ از اٹ اس کے لیے آپ کو فلی پرپیئرڈ ہونا چاہیے تمام ٹیکنیکل اور کمرشل آسپیکٹ سے سلسلہ میں نیکسٹ جو ہمارے پاس اس میں آتا ہے جی وہ ہے جی بزنس پلان بزنس پلان اس طرح سے ہے کہ جب ایک بینک کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کے پاس جو سب سے ضروری چیز یہ ہونی چاہیے کہ بینک کو یہ پتا ہو کہ وٹ آر یو نے بیسیکلی کرنا کیا ہے سٹارٹنگ فروم دی بکنگ آف این آرڈر یور کورسپونڈنس ود اے پرسن یور کورسپانڈنس ود اے کمپنی اور نیچر آف دی گڈس ٹو بی سپلائیڈ ان کا را میٹیریل اس کے بعد اس را مٹیریل کے بارے میں آپ کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا ارینجمنٹس ہیں ایز اے مینوفیکچر کیا ارینجمنٹس ہیں اگر آپ ایز اے نہیں ہے ایز اے ٹریڈر ہیں تو آپ کے پاس وینڈرس کے ارینجمنٹس کیا ہیں اور پھر بزنس پلان میں نارملی جو ہے یہ آپ کو جو ہے پروجیکشنز دینی پڑتی ہیں جی کہ آپ کا جو پورا پلان ہے یہ تین سال یا پانچ سال تک جو ہے اس کے اندر سے کس طرح سے ٹرانزیکشن ہوگی اس میں آپ کی جو اخراجات ہیں وہ کیا ہے آپ کے اس میں جو آمدنی ہے وہ کیا ہے اور آپ اس میں پھر جو ہے پروفٹ پروجیکشن بنائیں گے کہ جی اس عرصے میں کتنا پیسہ جو ہے وہ ہم کمائیں گے تاکہ بینک کو اصل میں اس ساری بات کا جو ایکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینک کو یہ شیورٹی ہو کہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ مجھے واپس آ جانے کی فوقیت رکھتے ہیں اور ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ اس بزنس پلان میں اتنی جان ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ ڈوبے گا نہیں اور مجھے وہ واپس مل جائے گا تو ایک چیز اس میں جو مد نظر رکھنی چاہیے ایز ایک پروفیشنل ایتکس اور اس میں جو ایک مارلی اور لیگلی never ٹرائی to انڈر ایسٹیمیٹ دا پیپل آن دی ایڈ آف یور کہ جو لوگ آپ کی پرپوزل کو اینالسز اس کا کر رہے ہیں یا اس کو جو آبزرو کر رہے ہیں ان کی انفارمیشن کو کبھی بھی ڈونٹ گیو رانگ انفارمیشن ہمیشہ اگر پروجیکشن بھی بنائیں تو بیسڈ آن uh, جو ہے وہ ریئلٹی uh, بنائیں کیونکہ ادر جو ہے وہ فیزل uh, آؤٹ ہو جائیں گی اور اٹ ول اینڈ ان ٹو نتنگ ایک فیوٹائل ایکسرسائز جو ہے اس پہ آپ کا جو سارا وہ سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس میں بزنس پلان جو ہے جب بھی آپ نیگوسیٹ کرنے جائیں اف یو ڈونٹ ہیو دی پرسنل کیپبلیٹی ٹارمولیٹڈ بائی یور سیلف تو آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے یا کسی اچھے ایسے بندے سے جو بینکنگ سیکٹر کو سمجھتا ہو اس کو آپ اپنی فسٹ ہینڈ انفارمیشن دیں اور اس سے ایک بزنس پلان جو ہے وہ بینک کے لیے پرپس جو بتا کے کہ جی اس پرپس کے لئے مجھے بزنس پلان چاہیے وہ تیار کروا لیں یہ آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹو یور ریکویسٹ فار اینی سارٹ اف کریڈٹ تو اس کو جی مدنظر رکھنا چاہیے اگلا ہمارے پاس ہے جی جو این آؤٹ لائن فار ا بزنس پلان فارکنگ کیپٹل فیسیلٹی فرسٹ کیا جی ہم نے ایک ورکنگ کیپٹل جو ہے ورکنگ کیپٹل کیا ہے کہ آپ نے ایک انڈسٹری لگا لی یا آپ ایک ٹریڈر ہیں آپ کو کوئی آرڈر ملا یا آپ کو کوئی لوکل یا فورن آرڈر ملتا ہے اور اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ اس صورت حال سے ہم ایک یہ سارٹ آف اے ٹیسٹ جی اس صورت حال سے نپٹنے کے لیے یا ایک ورکنگ کیپٹل فیسلٹی کے حصول کے لیے جب ہم بینک میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے اور کیا کیا جو ہے ہمارے پاس میرٹس ہیں کیا کیا ہمارے ڈی میرٹس ہیں اور بینکس جو ہے وہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھے گا کن کن چیزوں پہ وہ آبزرویشنز اپنی آپ پہ اوپر آ سکتی ہے اور کیا کیا وہ قانونی تقاضے ہیں جن کو صرف نہ صرف آپ نے پورا کرنا ہے بلکہ اس کا آپ نے خیال بھی رکھنا ہے کہ اگین میں نے جیسے ریکویسٹ کی تھی پچھلے لیکچر میں بھی کہ جی ٹرائی ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ ہر چیز کے اندر تاکہ آپ کا کام جو ہے وہ کہیں پہ رکاوٹ کا باعث نہ بنے تو اس ٹیسٹ کیس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی کسی کو اگر ہم اگزامپل لے کے آگے چلتے ہیں تو کس uh, طرح سے ہمیں جو مختلف ڈاکومینٹیشن ہے اور مختلف جو انفارمیشن کے سیٹس ہیں وہ کس طرح سے ہمیں دینے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیز جو ہے بینک کو ریکوائرڈ ہے اس میں ہے جی دا بزنس سب سے پہلے کہ جی آپ کے کاروبار کی نیچر کیا ہے آ, اس کا جو بیسیکلی آپ اگین مینوفیکچرر ہیں آپ ٹریڈر ہیں آپ آ, جو ہیں وہ ایک وینڈر سے کام کروا رہے ہیں یا پھر ایسا سلسلہ ہے کہ آپ بیسیکلی کوئی فرنچائزنگ ہولڈر ہیں یا آپ نے مارکیٹ سے مال پرچیز کرنا ہے تو اس کی جو مختلف جو بھی اس کی سیچویشن ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے بتانا کہ جی نیچر آف بزنس جو ہے وہ آپ کی کیا ہے پھر اس میں آ جاتا ہے جی پریزنٹیشن آف دی سپانسرز شیئر ہولڈرز کہ آپ کے بزنس میں جو جو لوگ بھی حصہ دار ہیں اب اگر یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کے ڈائریکٹرز اگر یہ ایک ایون پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں بھی جیسے میں نے اس نے کیا تھا کہ اگر ڈائریکٹرز نہیں ہیں تو فارم اے میں ان تمام لوگوں کی بھی ہوتے ہیں اداد و شمار اور ان کے بارے میں تمام معلومات جو کہ اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں تمام انفارمیشن جی ان کے نام ان کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ان کی جو مالی حیثیت ہے ان کے ایڈریسز ان کے ڈیٹیل آف دیئر ایسٹس کہ ان کے موویبل ایسٹس کتنے ہیں ان کے امویبل ایسٹس کتنے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ نیچرلی جو ہماری لوکل لیگل آئیڈینٹی ہے جیسے شناختی کارڈ ہے یہ ساری چیزیں ایک پوری پروفائل بنا کے تو فردن فردن ہر شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر پہ ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا کمپنی آپ کو ان کا پروفائل جو ہے وہ دینا ہے تو یہ ایک بہت جو ہے جیسے کہتے ہیں جی پوزیٹو اسٹیپ ہے کہ جی آپ نے جب ایک, آپ ایک اچھا پروفائل اور ایک امپریسو پروفائل اپنے ڈائریکٹر کا دیں گے تو بینک اس کو بہت ویلوڈ کرے گا سیکنڈلی ہے جی بیک گراؤنڈ اینڈ ہسٹری آف دا کمپنی مے بی ان کیس آف ا نیو کمپنی آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کو تھوڑا سا زیادہ امفیس کرنا پڑے جیسے میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ اگر نئی کمپنی ہے تو آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ دینا پڑے گا اپنے مشینری سپلائر کا یا آپ کو اپنے جو ایسوسیٹس ہیں بزنس کے ان پہ زور دینا پڑے گا جی کہ آم ود دی اسٹرانگ یا آپ کو جو یہ ڈیفیسٹ ہے فار ہیونگ ڈس ایڈوانٹیج بینگ نیو کمپنی تو وہ ڈیفیسٹ آپ کو پورا کرنا پڑے گا ان دی شیپ آف ہیونگ ویری اسٹرانگ آف یور جو آپ کا بائر ہے اس کی اسٹرینتھ اوپر آپ ورک کریں یا پھر تیسری میں نے یہ قسم بتائی تھی کہ اگر یہ بھی سب کچھ نہیں تو پھر آپ کا جو اگر آپ مینوفیکچر ہیں تو جو مشینری سپلائر ہے اس کے ریفرنسز آپ دے سکتے ہیں جی کہ آلریڈی اس کمپنی نے ان لوگوں کو مشینری جو ہے وہ فروخت کی ہے اور اس طرح سے ولڈ مارکیٹ میں ان کی جو ہے وہ ایک ساخ بنی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو بڑا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب آپ کسی انسٹیٹیوشن کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ کی اگر کمپنی آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے اور آپ ایک پرانے بزنس میں ہیں اور آپ جا رہے ہیں ایک نئی فیسلٹی کے لیے تو پھر آپ یہ بتائیں گے کہ ماضی میں کن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا نیچر آف آرڈر کیا تھی آپ کا بائر کون تھا کتنی ٹرن اوور تھی اس میں آپ کی پروفیٹیبلٹی کیا تھی اس میں آپ کا کوئی ڈیفالٹ تو نہیں تھا آپ کی جو اگر شپمنٹ تھی فورن تو کیا وہ ان ٹائم لینڈ ہوئی اس میں کسی قسم کی کوئی پورٹ کے اوپر ڈسچارج پرابلم یا انسپیکشن پرابلم تو نہیں ہوا اور اگر آپ کو سیٹسفیکٹری آپ کو اگر وہ آپ کی شپمنٹ جاتی نہیں ہیں یا آپ کی سپلائیز لوکل ہیں تو وہ جاتی نہیں ہیں تو اس سلسلے میں آپ کی جو آپ کو اس کے بینیفٹس ملے ہیں یا آپ کے جو اس کی ٹرن اوور ہے اس کے بارے میں مکمل طور پہ آپ کو اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنی پڑے گی تو بیک گراؤنڈ آف دا کمپنی از ویری اس کے بارے میں جو بینک ہے آپ کو اسی سے اویلویٹ بھی کرے گا کہ جی آپ کی کمپنی ماضی میں کتنے ویلو کے اور کتنے جو ہے ولیوم کے جو آرڈرز ہیں وہ ہینڈل کرتی رہی ہے تاکہ آپ اس کو ایسٹیمیٹ کرنے میں نیکسٹ جو آپ مانگ رہے ہیں فیسلٹی یہ آسانی ہو you can also handle uh, this value or this volume uh, let's see what next we have ye hai ji performance to date key figures ki aapki agar koi company already production mein hai company jo hai wo maine it is not a new concern it is an existing concern to aapne apni puri key features jo hain کہ آپ نے کتنے, کس مہینے میں کتنی پروگرس کی کتنی پروڈکشن کی اس پہ کیا خرا جاتا ہے آپ کے بارس کیا ہیں مارکیٹ میں آپ نے کتنی جو ہے سیل کی آپ کے ریسیویبلز کیا ہیں ریسیویبل کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ نے کتنی ریکوری کی پھر آپ کا بریک کیو کیا ہے آپ کی پروفٹ پروجیکشن کیا ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ جی جو نیچر آف ہے جو آپ کے بایر ہیں آیا ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے کس قسم کا جو فیسیلٹی ہے پیمنٹ کی وہ آپ کو دیتے ہیں کیا وہ اگینسٹ جو ڈاکومینٹری کریڈٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ سے مال لیتے ہیں یا ایک لیٹر آف کریڈٹ کے اگینسٹ آپ سے مال لیتے ہیں یا وہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کر کے مال لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی آ, ثابت ہوتی ہیں آ, جو مددگار کسی فیسیلٹی کو جج کرنے کے لیے بینک کے لیے پھر ہے جی بریف آؤٹ لائن آف دا فرمز اینڈ پالیسیز یعنی یہ ایک بڑا سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے کہ آپ کی کمپنی کی بیسک پالیسی کیا ہے بعض کمپنیز کی یہ پالیسی ہوتی ہے جی جی اوکے okay. ہماری بیسک پالیسی یہ ہے کہ ہم نے صرف ایکسپورٹس کو ہینڈل کرنا ہے وی ول اونلی کیٹر فار دی آرڈر وچ آر فرام ابراڈ اور ہم صرف اس پارٹی کو مال دیں گے جو ہمیں لیٹر آف کریڈٹ پہ یا ایون لیٹر آف کریڈٹ آف 60 ڈیز یا 90 ڈیز کا ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم دیں گے لیٹرافیریڈ کے مال کچھ کمپنیز کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ نہیں جی بائر ہمارے جاننے والے ہیں دی اور کیور آس انڈائریکٹلی ہم ان کو ڈی اے پہ یعنی اگینسٹ ڈاکومنٹس جو ہے وہ بھی گڈس دے سکتے ہیں کچھ کمپنی کی پالیسیز یہ جی ہوتی ہے کہ جی کوئی بات نہیں ہم ایک لانگ ٹرم کریڈٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کچھ کمپنیز ٹریڈنگ ایسی بھی کرتی ہیں کہ پاکستان میں ایک ہے اور ایک آفس اپنا وہ باہر رکھتی ہیں تو اس میں وہ خود ہی جو ہیں وہ آ, کنسائنی ہوتی ہیں اور خود ہی کنسائنر ہوتے ہیں اس میں پھر ان کی سچویشن اور ہوتی ہے کہ جو پیسے کا وہاں پہ واپس آنا ہے وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے تو آپ کو جو اس کی نیچر ہے وہ ضرور بتانی ہے جی کہ کس قسم کا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کس قسم کی اس کی جو ہسٹری ہے اور آپ کی جو ٹرانزیکشنز کی نیچر کیا ہے آپ کی آرڈرس کی نیچر کیا ہے یہ بینک کو ایک انفارمیشن کا جو ہے بڑا میجر سیگمنٹ ہے جو ان کو چاہیے پھر جی ریویو آف پاسٹ ٹرن اوور اینڈ فیوچر ٹریڈنگ پرسپیکٹس کسی بھی کمپنی کا اگر وہ ایک پرانی کمپنی ہے تو یہ جی کہ ماضی میں وہ کمپنی کس طرح سے آ, اس کی پرفارمنس رہی ہے کن کن بارس کے ساتھ اس نے کام کیا ہے کن کن ٹریڈنگ ہاؤسز کے ساتھ اس نے کام کیا ہے اگر وہ لوکل سپلائی کا ہے تو کن کن ڈپارٹمنٹس کو یا کن کن دوسرے مینوفیکچرس کو ایز اے ای وینڈر یا ایز اے ای را مٹیریل سپلائر وہ آ, مال دیتے رہے ہیں ان کا را کا سورس کیا ہے ان کے اندر جو فیسلٹیز ہے مینوفیکچرنگ کی وہ کیا ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب آپ کسی ایک ادارے میں جاتے ہیں اور آپ کسی ایسے بائر کا نام بتاتے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑا ویل well نون ہے اور جس کی لکوڈیٹی بڑی اسٹرانگ ہے تو نیچرلی جو آپ کو لینڈر ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ جس اتنے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے جب بائر کو یہ چیز بیچ رہے ہیں تو میرا پیسہ جو ہے وہ بڑا سیکیور ہوگا کیونکہ ایک چیز ہے کہ جو مارکیٹ میں ویل ریپیوٹیڈ کمپنیز ہوتی ہیں یہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ ان کے پارٹ کے اوپر کوئی بھی ڈیفالٹ جو ہے وہ کسی قسم کی یا کوئی جو ہے فیلور جو ہے وہ آئے اس لیے یہ آپ ضرور خیال رکھیں کہ دا نیچر یور جو ریلیشن شپ ود ادر پارٹی اس کو آپ ضرور جو ہے ایمفسس کے اوور ایمفیس کے بلکہ اس کے زمرے میں ڈالیں اور اگر وہ اچھا بائر ہے تو یہ چیز آپ کے لیے بڑے فائدے میں جائے گی سیکنڈ اگر لوکل کنسرن اور آپ کا مارکیٹ میں کریڈٹ ہے تو آپ اس کی ٹرمس کو ضرور بتائیں کہ جی کتنی دیر کا کریڈٹ ہے اور اس کا آپ کا ریکوری کا ریٹ جو پاسٹ میں وہ کیا رہا ہے پھر یہ کہ جی فیوچر پروجیکشن آپ کی کیا ہے یعنی آپ نے کیا یہ پلان بنائے ہوئے کہ فیوچر میں اسٹریٹجیز کیا ہیں کیا آپ صرف یہی چاہیں گے کہ آپ لوکل مارکیٹ کو کیٹل کریں یا آپ یہ کہیں گے جی کہ میں نے ایکسپینشن میں جانا ہے یا آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ میں نے ماڈرنائزیشن میں جانا ہے جیسے ایک سکیم ہے جس کو بی ایم آر کہتے ہیں بیسک ماڈرنازیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن تو کیا آپ, کیا آپ نے اس زمرے میں آنا ہے کہ جی آپ اپنی کمپنی کو بڑا کریں گے یا آپ اپنی اسٹریٹجی میں یہ بھی بتا سکتے ہیں جی کہ میں نے اب اگلی مارکیٹ جو ہے وہ نئی مارکیٹ جو میں نے ایکسپلور کرنی ہے جس کے لیے میرا یہ ہوم ورک ہے میں آلریڈی جو فلڈیڈ مارکیٹس ہیں ان میں نہیں جاؤں گا آئی ول ہیو ٹو ہیو اے نیو مارکیٹ تو یہ تمام جو اسٹریٹجیز ہیں پارٹ آف یور پلان ٹو بی ریپرزینٹ بینک فار وائل آسکنگ فار فیسیلٹی یاد رہے یہاں پہ جب ہم فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں ہم ورکنگ کیپٹل کی فیسلٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایک انڈسٹری لگنے کے بعد آپ کو کام کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے پھر ہے جی اینالس اف پاس ایئر ٹرن اوور بائی کمپنی کسٹمرز ہائی لائٹنگ کریڈٹ ٹرمز آفڈ پیمنٹ پرفارمس اینڈ بیڈ ڈیٹس یعنی آپ کا وہی جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ آپ کی جو کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں آپ کا جو بائر ہے اس کی ہسٹری اس کی پرفارمنس کیا رہی اگر اٹ از سے فارن کریڈٹ یعنی اگر آپ کو لیٹر آف کریڈٹ پہ آپ مال بھیج رہے ہیں یا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے کوئی بیڈ ڈیٹس تو نہیں اس کمپنی کے یا کوئی آپ کے ساتھ یا کسی اور کمپنی کے ساتھ ان کی ہسٹری ایسی تو نہیں جو قابل گرفت ہو بینک کے رولس کے لحاظ سے پھر یہ ہے کہ ان کے اوورال جو پرفارمنس ہے مارکیٹ میں وہ کیسی رہی ہے آیا نارملی جو اچھی پارٹیز ہوتی ہیں جو اچھی کریڈینشیلز والی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن یہ ہوتی ہے جی کہ یہ اگر لیٹر آف کریڈٹ پہ مال اٹھاتی ہیں تو آہ جو آہ ایک ٹرم ان کی جو ہے وہ بڑی اتھینٹک ہو جاتی ہے جی کہ یہ دے آر ویری گڈ بارز بیکاز لیٹر آف کریڈٹ سے ہمیں بڑی فیسلٹی ہوتی ہے یعنی پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کو فیسلٹی مل جاتی ہے کہ وہ بینکس وغیرہ سے جو ہے وہ ایڈوانس پیسے لے کے تو اپنا جو کام ہے وہ چلا سکتے ہیں ایون اگر اس ڈی اے بیسڈ جو ہے ٹرانزیکشن ہے یعنی اگینسٹ ڈاکومینٹس اس میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سم کمپنیز آر سو گڈ ان کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جی کہتے ہیں ان کا ڈیفالٹ ریٹ بالکل نہیں ہے بعض کمپنیز جو ہے اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ آ, جو ہے وہ ان کے ڈیفالٹس ہوتے ہیں اور uh, کچھ لوگ ایکسائٹمنٹ میں وداؤٹ ہیونگ دی کانفیڈینشیل رپورٹ آن دیئر کریڈٹ جو کہ آج کل بڑا آسان ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ اور یو جسٹ پے لٹل فی اور آپ کو ہر ایک کمپنی کی کانفیڈینشل رپورٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے تو اس میں آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ یہ نہیں کہ فوری طور پہ آپ کسی کمپنی کے ساتھ ڈی اے بیس پہ یا ایس اے بیسز پہ کریڈٹ بیسس پہ, پہ کوئی کام کریں ایکسپورٹ کا اس کے لئے ضرور ہے کہ آپ اس کی جو ہے آ, جو کریڈینشلز ہیں اس کے اور اس کی جو کریڈٹ وردی نےس ہے اس کو ضرور پہلے جج کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آ, بہت ساری کمپنیز پاکستان میں یہ مثال آئی ہے کہ جب ڈی اے بیس پہ مال جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ آ, رول ہے کہ جتنی اماؤنٹ کا مال آپ نے باہر بھیجا ہے اتنے پیسے اس مدت کے لیے جتنا آپ نے اس کو کریڈٹ دیا ہے اس مدت تک وہ پیسے اسٹیٹ بینک کو ریئلائز ہونے چاہیے یعنی وہ رقم جو ہے فورن کرنسی کی صورت میں ملک میں واپس آنی چاہیے اگر وہ نہیں آتی تو اسے اے ڈیفالٹ آن یور پارٹ وچ از ناٹ گڈ لیگلی تو ان باتوں کا خیال رکھنا آپ کا نہ صرف ذاتی بلکہ ایک قومی فرض ہے نیکسٹ ہے جی اینالس آف فرمس آرڈرز رسیوڈ پراسپیکٹس فردر کریڈٹ پیمنٹ یعنی اگر آپ ایکسپورٹ میں ہیں اور ورکنگ کیپٹل فیسلٹیز کو دیکھ رہے ہیں یا آپ لوکل فیسلٹی کو دیکھ رہے ہیں اگر لوکل سپلائی ہے تو آپ کا جو بائر ہے اس کی کریڈینشلز کیا ہیں اس کی کریڈٹ وردینےس کیا ہے اس کی پاس ہسٹری کیا تھی کہ کی اس نے کتنے لوگوں کو پیمنٹ وقت پہ کی کوئی ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ میں ان کے بیڈ ڈیٹس ہیں یا ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ میں انہوں نے کسی پارٹی کو پیسے نہیں دیے یا ایسا تو نہیں کہ کچھ انسپیکشن کے اندر یا کسی شپمنٹ کے اندر یا جس پورٹ پہ آپ کا مال جا رہا ہے وہاں پہ ڈسچارج ریٹ اتنا جو کم ہے کہ آپ کو اس کے ڈیمیجز پڑ جائیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کمپنی کے جو نارملی جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں اسپیشلی ملٹی نیشنلز جو باہر سے آپ کو آرڈرز دیتی ہیں ان کی جو آرڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر بینکوں کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے پیسے دینے کے لیے ورکنگ کیپٹل کے لیے اس طرح لوکلی بھی اگر آپ کی سپلائی کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ہے آ, جس کے کریڈینشلز بہت اچھے ہیں اور جن کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے اور جن کے فیوچر پراسپیکٹس جو ہیں وہ بڑے مطلب روشن ہیں تو بینکس جو ہیں وہ they feel very easy in working with them تو ایک ایسی کمرے جو نئی ہے تھوڑا سا ڈوبیس بیک گراؤنڈ ہے کچھ اگر ان کے ڈیفالٹ سامنے آ جاتی ہے یا ان کے کچھ ایسے پاسٹ میں کوئی ایسے ہیں آپریشنس جو کہ آ, بینک کے ریگولیشنس کے تحت ٹھیک نہیں تھے تو بینکس they are very cautious about that and اس میں پھر یہ ہوگا آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ پھر سکیورٹی کا جو پرابلم ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ بینک کو جو ہے سیکیور کرنا پڑتا ہے نیکسٹ فیکٹر ہم دیکھتے ہیں جی کیا ہے یہ ہے جی دا مارکیٹ کہ جی آپ کی مارکٹ جو ہے جس مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہیں وہ مارکیٹ بیسیکلی کیا اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ آپ کو ابزارب کر سکے یا اس مارکیٹ میں اتنی جان ہے کہ وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو وہ مینج کر سکے مثلا آج اگر ہم بات کریں ایسی مارکیٹ کی جو آلریڈی فلڈڈ ہے اور جس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو چیز بھیجنے کی یا ایک ایسا ملک جس میں بے شمار لوگ خود ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہی اسی چیز کی اور خود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنی چیز جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کیا وہ فائدہ مند ہے یا ایسی مارکیٹ جو ایک آلریڈی ڈیفیسڈ مارکیٹ ہے اور ایک نگلیکٹیڈ مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ کی چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ آپ کو زیادہ پیسے دے گی وہاں پہ آپ کو ٹرم زیادہ اچھی ملیں گی وہاں پہ آپ کو بائر اچھا ملے گا تو اس لیے مارکیٹ کو ذہن میں ضرور رکھیں چاہے وہ لوکل ہے یا فورن مارکیٹ ہے اس کے بارے میں پوری جو ہے آپ اپنی جو انالسیز ہے اپنی جو آپ کی کوئریز ہیں ان کو مختلف سورسز کے ساتھ خود جا کے چیمبر آف کامرس کے تھرو ای پی بی کے تھرو کریڈٹ وردینس جو ایجنسیز ہیں جو ریٹنگ کرتی ہیں ان کے تھرو جو چھوٹی بہت فیزیبلٹی کوئی اگر بن سکتی ہے وہ ضرور بنوائیں تو یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ آپ کے پاس کتنی کی مضبوط ہے پھر ہے جی سروے آف دا مارکیٹ فار دا ٹریڈڈ پروڈکٹس کموڈیٹیز ڈیمانڈ سپلائی یعنی ایک مارکٹ میں آپ انٹر ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس مارکیٹ میں کون کون سے لوگ آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی پرائسز کیا ہیں کس کس ملک کا مال اس مارکٹ میں جاتا ہے ان کے ریٹس کیا ہیں فرسٹ کیا اگر آپ ٹاول بھیج رہے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے جی کہ کیا پورٹگل جو آپ اس منڈی میں اس مارکیٹ میں آپ کے ساتھ تقریباً اکولیٹ پرائس رکھتا ہے کیا اس کی وہاں پہ ہے منوپلی یا کسی یورپین ملک کی منوپلی ہے پھر آپ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ نارملی جو ریٹس چل رہے ہیں اف اٹ از ٹیکسٹائل کنسرن تو پر ڈزن کیا چل رہے ہیں اگر وہ ایک آہ، آہ، کوئی اور کماڈیٹی ہے کارپٹ کی تو پر فٹ اس کا یا پر میٹر کیا ریٹ چل رہا ہے مختلف کوالٹیز کا تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اور اس کے بعد کہ جی مارکیٹ کے اندر پوٹینشیل کتنا ہے یہ تو نہیں کہ وہ مارکیٹ آلریڈی لوڈڈ ہے اوور ہے یا یہ تو نہیں کہ اس مارکیٹ میں آلریڈی اتنا مال ڈمپ پڑا ہے کہ جو جس کی نکاسی نہیں ہو رہی اور آپ کو کل کو اگر آپ ڈی اے پہ یا کسی اور ٹرمز پہ اپنا مال بھیج رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ جی میرے جو بائر ہے اس نے مال بیچ کے مجھے پیسے دینے ہیں تو یہ خطرہ ہو کہ جی وہ مال بکنا ہی نہیں ہے تو مجھے پیسے کہاں سے آنے تو مارکیٹ کا انالسز جو ہے وہ آپ اپنے طور پہ ضرور کریں آ, نہ ریلائی کریں کسی آ, ایسے آ, شخص پہ جن کو آپ جانتے نہیں بلکہ اس کی بجائے اپنے پستے ریسورسز جو ہیں جہاں تک ممکن ہے آ, آج کل تو بڑی اس کے لیے لاٹ آف فیسلٹیز اویلیبل آپ کے پاس آئی ٹی بیسڈ فیسلٹیز ہیں ایون بینکس آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں تھرڈ پارٹیز ہیں بیٹھی ہوئی جو آپ کو رپورٹس دے دیتی ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو اوور آل جب آپ بعد میں اپنے رسک فیکٹرز کو دیکھتے ہیں تو بڑا پے کر جاتی ہے کہ جی مارکیٹ کے اندر آپ کی جو ایسٹیمیشن تھی بیفور اینٹرنس وہ آپ نے کتنی اچھی کی یا کس طرح سے آپ نے انالیس کیا تاکہ اس مارکیٹ میں آپ کے جانے کی جو جگہ تھی بنی پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ایسی مارکیٹس پکڑی کچھ شہروں میں کچھ پروڈکٹس میں جو بہت زیادہ ورژن مارکیٹ تھی جہاں پہ پہلے کو گیا ہی نہیں تھا اور ان کا یہ نتیجہ ہوا کہ جی ان مارکیٹ پہ ہم بلا شبہ منوپلائز ہمارا بہیویئر ہو گیا تو اس قسم کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے اور ایسی مارکیٹس کو دیکھتے رہنا چاہیے پھر جی پروڈکشن اور پرکیورمنٹ دو ہی میتھڈ ہے یا تو اگر آپ مینوفیکچر ہیں تو آپ پروڈکشن کریں گے اگر آپ ٹریڈر ہیں تو آپ کو پرکیور کر کے یعنی چیز خرید کے اس کو آگے بھیجنا ہے تو یہ دو مختلف سیکٹر ہیں اس کے علاوہ تیسری کوئی صورتحال ہے نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے کیا بینیفٹس یا کیا کیا ان کے میتھڈالوجی ہے سمری آف پروڈکشن ٹیکنیکس اور پروسیجرز اف ٹریڈنگ یعنی اگر تو آپ کا کنسرن ہے مینوفیکچرنگ کا تو آپ نے بتانا ہے جی آپ کے پاس کون کون سی مشینری ہے مشینری کا برانڈ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے پر ڈے یا پر اس کی جو پروڈکشن کی ہے اور اس کے یہ ریفرنس کیجیے آلریڈی یہ مشین جو ہے یہ کہاں کہاں چل رہی ہے اور کس کس انڈسٹری نے اس مشین کو یوز کیا ہے اور اس کی جو ہے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ کیا کہاں ملتی ہیں پھر یہ کہ اگر آپ ٹریڈر ہیں اور آپ نے مال پرکیور کرنا ہے تو یو شوڈ گیو دی انٹروڈکشن آف یور جو آپ کا وہ ہے وینڈر جو ہے جسے آپ نے مال بنوانا ہے یا جس نے آپ کو پیو اپنا پرچیز آرڈر پلیس کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری جو ہے بینک کو نالج دینی چاہیے کہ جی اس کی جو ہے وہ سٹینڈنگ کیا ہے ایز اے مینوفیکچرر اس کی فائنینشیل سٹینڈنگ کیا ہے کیا یہ تو نہیں کہ اس کے پاس خود اتنا فیسلٹی نہ ہو کہ وہ آپ کے آرڈر کو وقت پہ کیٹر کر سکے اور آپ کی شپمنٹ جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ کے بعد جائے اور آپ کو منافع کی بجائے نقصان ہو جائے یا آپ کے انسپیکشن پروسیجرز جو ہیں اپنی کوالٹی ججمنٹ کے وہ اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے ان کیس دیٹ یو گوئنگ ٹو and uh, you are procuring something instead of manufacturing something تو آپ کی جو کوالٹی ہے آ, اس کا کنٹرول آپ کے جو مرچنڈائزنگ کے لوگ ہیں جو وہاں جا کے آپ کو اگر یہ سے ٹیکسٹائل کنسرن یا آپ کی کوالٹی کنٹرول کے لوگ ہیں اگر وہ کوئی اور پروڈکٹ ہے تو وہ وینڈر کے سر کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں کہ جی کیا اسپیسیفکیشنس کے مطابق ہم پریکور کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اسپیسیفکیشن ہمیں بائر نے دی ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی کیوں کہ? جب آپ کا مال جو ہوتا ہے تیار ہو جاتا ہے چھ سے پہلے آپ کو اس کا ایک انسپیکشن سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے جس میں یہ مینشن کرنا پڑتا ہے نارملی uh, اچھی کمپنیز وہ تھرڈ پارٹی سے انسپیکشن کرواتی ہیں جو کہ ریپیوٹیبل کمپنیز uh, ہوتی ہیں کہ جی uh, جیسے دنیا میں لوائڈز کی انسپیکشن uh, بڑی مشہور ہے کہ جی uh, یہ جو چیزیں ہیں یہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ جو آپ نے لکھے تھے اپنے آرڈرز میں اس کے مطابق ٹھیک ہیں. تو یہ جو تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہے اس سے پہلے سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ وینڈر کے ساتھ ہیں تو وینڈر کے ساتھ آپ کا جو کوالٹی کنٹرول اعزان ہے وہ بہت اور مٹیریل اس کی اسپیسیفکیشن اس کی جو ہے سیفٹی اکارڈنگ ٹو دا دی ریک اسٹینڈرڈ آف یور پرچیز آرڈر وہ ساری انٹیکٹ ہونی چاہیے اور اگر آپ خود مینوفیکچر ہیں تو دین اٹس اے ڈفرنٹ سینیرو آپ کو خود اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ نے خود اس کو جو ہے ہینڈل کرنا ہے دین یو مسٹیل کہ یہ میرے پاس ٹیم ہے یہ میرے پاس کوالٹی کنٹرول کے بندے ہیں یہ اتنی اچھی مشینری میرے پاس ہے یہ آلریڈی میں کام کر چکا ہوں اسی نیچر کا میں نے یہ کام کیا ہے اور یہ اس میں میرے اسکورز ہیں کامیابی کے تو یہ چیزیں آپ کو بڑا ہیلپ آٹ کرتی ہیں وائل فل فلنگ اینڈ آرڈر اور اسپیشلی وائل گوئنگ ٹو ورڈز ا بینک آسکنگ فار وکنگ کیپیٹل پھر ہے جی ان پٹس یعنی ایک آؤٹ پٹ ہے کہ جی آپ کسی چیز میں کیا چیز جو ہے وہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ جا رہی ہے اور کیا چیز آپ کو اس کے گیس مل رہی ہے تو ان پٹس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے را مٹیریل ریکوائرڈ سورسز سپلائرز کاسٹ یعنی اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ چاہے وہ فرولا بیسڈ ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل بیسڈ ہے چاہے وہ وڈن بیسڈ ہے چاہے وہ کچھ کیمیکلز ہیں چاہے وہ کچھ الیکٹرونکس ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی را مٹیریل جو ہے وہ ہوگا اور آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا تو را مٹیریل کا سورس را مٹیریل کی کانسٹنٹ سپلائی اور را مٹیریل کی شیورٹی اور را مٹیریل کی سٹینڈرڈائزیشن یہ بڑی ضروری ہے بینک کو یہ پتا ہو جی کہ جس سورس سے آپ را مٹیریل لے رہے ہیں وہ کتنا اتھینٹک ہے آیا وہ کوئی مڈل مین تو نہیں ہے یا تو وہ خود امپورٹرز ہوں یا ہوں یا ان کی خود ویئر ہو جس میں ہر وقت آپ کو اویلیبل ہو مال یہ نہیں کہ آپ کی پروڈکشن ہو رہی ہے اینڈ یو آر شارٹیج یو ہیو اے شارٹیج جس سے آپ کی جو ہے وہ کاسٹ اوورنز بڑھ جائیں اور آپ کو مشین روکنی پڑے پھر یہ کہ را مٹیریل کی کاسٹ آپ ورک آؤٹ کریں اور کاسٹ کے ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ بینک کو یہ پتا چل جائے گا کہ را مٹیریل کو کاسٹ کیا کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو فنیش گڈز ہے وہ کاسٹ کیا کر رہی ہے تو اس سے آپ کا جو مارجن ہے Uh, یعنی آپریٹنگ ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو شامل کر کے آپ کو جو مارجن ہے وہ آپ کو بینک کو جو ہے سمجھنے میں بڑی آسانی رہے گی تو ایسی پروڈکٹ جو مٹیریل را مٹیریل بیسڈ ہیں ایون ٹیکسٹائلز میں آپ جب تک اپنا مضبوط سورس بینک کو نہیں بتائیں گے اور ریئل سورس نہیں بتائیں گے اف یو ہیو سم کورسپانڈنس اور سارٹ آف اگریمنٹ اور سارٹ آف پرکیورمینٹ کاٹریکٹ وتھ دیٹ سپلائر دیٹ uh, that بہت اس کی ورث ہے کہ جی آپ دیکھ جی دیکھیں میری تو سیکیور ہے جو را مٹیریل ہے اور میرا ایک کانٹریکٹل اولیگیشن ہے میرے سپلائر کی کہ اس نے مجھے ہر قیمت پہ یہ مال جو ہے وہ دینا ہے اور میری یہ ٹرم اس کے ساتھ سیٹل ہوئی ہوئی ہے پیمنٹ کی تو بفور یو سائن اینی کانٹریکٹ ود یور سپلائر اور ود یور بایر تو جس بینک کے ساتھ آپ uh, فیسلٹی ڈسائڈ کر رہے ہیں اس کو پہلے کانفیڈینس ملیں ان کی ٹرمس دیکھیں اس سے بعد پھر جو ہے آپ اپنی پیمنٹ کی ٹرمز جو ہے وہ سیٹل کریں یہ بہت ضروری ہے تو ان میں را مٹیریل جو ہے اس کی جو بہت زیادہ ویلو ہے اور جو میں نے جیسے گزارشات کی ان کو مد نظر رکھنا چاہیے پھر ہے جی سورسز سپلائرز کاسٹ وہی بات کہ جی آپ کے سورسز کیا ہیں اس کے سپلائرس کی کیا کریڈینشیل ہیں اس کی کاسٹ کیا ہے یہ نارمل جو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے پھر جی آرگنائزیشن اینڈ مینجمنٹ یعنی آپ کی اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی آرگنائزیشن کی جو ہے نیچر کیا ہے آ, سب سے پہلے اس کی کارپوریٹ نیچر کیا ہے وائدر اسے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور اسے سے لسٹڈ اسٹاک چینج کمپنی اور اسے پارٹنرشپ اور سے سور پرائپنرشپ پھر اس کا آرگنائزیشن سیٹ اپ کیا ہے اٹس اے ون مین شو کیا اس میں پوری آرگنائزیشن کے لیئرز ہیں کہ اسٹارٹنگ فرام دیور اسٹاف ٹو دی سی او یا سی او او یا چیئرمین تک یا بورڈ آف ڈائریکٹر تک آپ کو پوری جو ہے اس کی دینی ہے کہ کی جی کیا اس میں ہے دیکھتے ہیں جی اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں انٹرنل مینجمنٹ اسٹرکچر یعنی آپ کا جو اندرونی ڈھانچہ ہے وہ کس طرح سے ہے آپ کے کوالٹی کنٹرول میں کتنے بندے ہیں آپ کے پاس آڈٹ میں کتنے بندے ہیں آپ کے پاس جو مشینری میں کتنے بندے ہیں بیک اپ سروس میں کتنے بندے ہیں آپ کی جو انوینٹری کنٹرول میں کتنے بندے ہیں را مٹیریل پرچیز میں آپ کس طرح مینج کرتے ہیں فائنینشیل کنٹرول آپ کا کیسا ہے آپ کی جو اکاؤنٹینسی ہے آ, اس کے بکس کیسے مینٹین ہوتی ہیں کس طرح سے آپ ٹیکس کے جو ہے وہ علیحدہ سے بکس مینٹین کرتے ہیں آپ کے پیچھے جو بیک آفس ہے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ کا اس کی حیثیت کیا ہے if it's a limited company اور private لمیٹڈ اور پھر یہ کہ جی آپ کا ٹیکسیشن اسٹیٹس کیا ہے پھر ہز ریسپانسبل فار وٹ جاب اور کس طرح کسی کو, کو کوئی آنسربل ہے جواب دہ ہے تو یہ پورا اسٹرکچر جو جس کو آرگنائزیشن چارٹ کہتے ہیں یہ بھی آپ کی جو پرزنٹیشن ہے اس کا ایک انٹرل پارٹ ہے سیکنڈلی ہے جی آڈرنگ انوائسنگ بیک آفس پروسیجرس یعنی ایک آرگنازیشن میں آپ کے آڈرس کے پروسیجرس کیا ہیں؟ او پہلے آتا ہے اس کے بعد آپ را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں پھر آپ اس کو اپنی شاپ میں بھیجتے ہیں جو مینوفیکچرنگ شاپ ہے وہ کس طرح سے اس میں پارٹس میں اس کو بناتی ہے پھر ایک جگہ پہ اس کی اسمبلی ہوتی ہے پھر اس کی انسپیکشن ہوتی ہے جو بھی پروسیجرز اکارڈنگ ٹو دا پروڈکٹ دے آر ویری تو آپ کو اپنی آرگنائزیشن جو ہے اس کا جو ٹیکنیکل سیٹ اپ ہے وہ ضرور دینا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں اور یہ ایک جو ہے ایک ان کا ایک پورا ایک سٹرکچر ایک ہے جس میں سے جو غلطیوں کی گنجائش ہے وہ کم ہے پھر جب آپ بیک آفس کی بات کرتے ہیں تو بیک آفس سے مراد وہ فسیلٹیز ہیں جو آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں سٹرکچر وائز مثلا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چاہے وہ لسٹڈ ہو یا نان لسٹڈ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک لیگل ایڈوائزر اور ایک چارٹڈ اکاؤنٹینٹ کوالیفائڈ جو ہے ان کو رکھے جو ان کی منتھلی بکس کو دیکھیں مینٹین کریں ان کے ٹیکس اسٹرکچر کو مینٹین کریں ان کے سیل ٹیکسر کو مینٹین کریں ان کے اندر کے جو سارے حساب کتاب ہیں ڈیبٹس ہیں کریڈٹس ہیں ان کو سارا دیکھیں بینکس کے ساتھ ان کی جو ڈیڈنگز ہیں ان کی جو انلسز ہے ان کی جو ری پیمنٹس ہیں ان کے اسکیجل کو دیکھیں اور ایک اچھا چارٹڈ اکاؤنٹینٹ یاد رکھیے بیک آفس کا وہ بالکل اسی طرح ہے جس کے بارے میں بزنس میں ایک بڑی مشہور ٹرمنالوجی ہے یہ جو بزنس مین ہوتا ہے ہی از لائک ہارس اور جو اس کی لگام ہوتی ہے اس کی جو آہ آہ وہ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اس کے چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ یا چیف اکاؤنٹینٹ کے ہاتھ میں جب تک وہ اس کو کسے گا نہیں صحیح چلائے گا نہیں تو ہارس جو ہے وہ وائلڈ ہو جائے گا اس لیے بیک آفیس کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن ایک اچھا بیک آفس کا ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو قابو میں رکھے اور آپ کو انڈیکیٹرز دیتا رہے کہ نہیں جناب آپ غلط کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں آپ صحیح لائن پہ جائیں آپ کی بکس کو مینٹین کریں تاکہ کسی قسم کی مالی بادانی یا اوور رنز یا کاسٹ اوور رنز یا کہیں پہ ری پیمنٹ کیجول میں یا کسی جگہ پہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے پھر ہے جی فائننشل ڈاٹا پروجیکٹڈ ریزلٹ اکنامک جسٹیفیکیشن یعنی آپ نے ایک ٹرانزیکشن بینک کو پیش کیجی کہ مجھے یہ آرڈر ملا ہے آپ نے اپنی اخراجات آپ نے اپنے پورے فیکٹری کے اوور ہیڈز, آپ نے اگر افرس سے شارٹ ٹرم کریڈٹ اور اس سے لانگ ٹم کریڈٹ تو آپ نے تین سے پانچ سال کے پورے اکاؤنٹس بنانے ہیں اس میں آپ نے اپنی پروفٹ پروجیکشن بنانی ہیں کہ جی مجھے ایکسپیکٹڈ پرافٹس یہ ہیں ایکسپیکٹڈ میرے ایکسپینڈیچر یہ ہیں ایکسپیکٹڈ میرے اوورہڈ یہ ہیں اور یہ مجھے اس عرصے میں جو بچت ہے وہ یہ ہوگی تو پروجیکٹڈ اکاؤنٹس اگر صحیح بنے ہوں تو بینک کے لیے دے آر ویری ہیلپ فل انڈرسٹینڈنگ دا نیچر آف یور ریکویسٹ اور بینک کو یہ پتہ چل جاتا ہے جی کہ ان کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے میرے شیڈیول آف ری پیمنٹ کو فل کرنے کی اور میری پیمنٹس کو واپس کرنے کی اس پروجیکشن کے لحاظ سے یہ جو انہوں نے اپنی پروجیکشنز نکالی ہیں اپنے جو اینالسز کیا ہے کیش فلو کا اس کے لحاظ سے میری جو ری پیمنٹ ہے وہ سکیور ہے اور کس طرح سے میرے کیجل کو یہ ڈیفالٹ نہیں کریں گے بلکہ پورا کریں گے تو دیٹ از آلسو ویری امپارٹینٹ دین ہے جی پلانٹ کیپیٹل اینڈ ورکنگ کیپیٹل ایکسپینڈیچر یعنی آپ پورا اس کو یہ دیں اپنا سٹیٹس دیں کہ جی آپ کے پلان کیا ہے کہ کتنا آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے اس نے کہاں کا یوٹیلائز ہونا ہے آپ کے اکسپینڈیچر جو ہیں ان کی نیچر کیا ہوگی کون سا پیسہ کہاں یوز کرنا ہے کس پیسے نے را مٹیریل میں جانا ہے کس پیسے نے یوٹیلٹیز میں جانا ہے کس پیسے نے جو ہے وہ آپ کی جو ریسیویبلز ہیں اس میں آنا ہے کس پیسے نے ایز اے را مٹیریل اسٹور میں جو پڑا رہنا ہے فار نیکسٹ پروڈکشن تو اس کی جسٹیفکیشن بہت ضروری ہے پھر ہے جی ریکوائرمنٹ فار شارٹ ٹرم کریڈ فیسلٹی اینڈ پیمنٹ میتھڈ ٹو بی یوزڈ یہ بڑا ضروری ہے جی کہ اگر آپ ایک شارٹ ٹرم فیسلٹی دیتے ہیں آپ کو میں پھر یہ گزارش کر دوں کہ جب ہم شارٹ ٹرم فیسلٹی کی بات کرتے ہیں تو نارملی اٹ از ون ایئر سائیکل آپ کو وہ ایک سال کے اندر واپس کرنی ہوتی ہے چاہے وہ رینیوبل ہو ایک سال کے بعد وہ پھر رینیو ہو کے آپ کو مل جائے لیکن اس کا جو فائنینشیل سائیکل ہے وہ آپ کی کلوزنگ کے ساتھ جاتا ہے یعنی بک کلوزنگ کے ساتھ تو بک کلوزنگ ایئرلی چکے ہوتی ہے اس لیے اس کا جو شارٹ ٹرم فنڈنگ سائیکل ہے یہ بھی ایئرلی ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے جی کہ کیا میرا اس کا جو سارا پروسیجر ہے میرے جو ایئرلی پورا آپ کو اس کی دینی پڑے گی. کہ جی کس طرح سے یہ آیا پرافٹ میں ہے یا اس کے جو جتنے بھی پروسیجرز ہیں آپ کو وہ دینے پڑیں گے جی کہ میں نے کس طرح سے اس کو پورے سال کے اندر اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے کس طرح سے یہ شارٹ ٹرم میں واپس کروں گا جب آپ اپنی فیگرز دیں گے اپنی اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے کہ جی یہ پیسہ میں کمانی کی اہلیت رکھتا ہوں اور میرے مینوفیکچرنگ کا سر میں یا ٹریڈنگ کا سر میں اتنی پرافیٹیبلٹی ہے کہ میں شارٹ جو فنڈنگ ہے کو وقت پہ واپس کر ہوں تو یہ بینک کے لیے ایک بڑا ہی پوزیٹو جو ہے وہ انڈیکیشن ہوگی پھر ہے جی کیش فلو آف آپریشنس اینڈ ٹرانزیکشنس یعنی آپ کا جو کیش فلو ہے اس کی کیا جو سپیڈ ہوگی یعنی کس طرح سے آپ کی جو ہے وہ ایک جسٹیفکیشن آپ بنائیں گے پیپر کے اوپر کہ جی اس کیش فلو آپ کو منتھلی کتنا چاہیے آپ کو ویکلی کتنا چاہیے آپ کو جو شپمنٹس کے لیے اس میں کلوز ٹو شپمنٹ کتنے پیسے چاہیے را مٹیریل کے پرچیز کے وقت کتنے پیسے چاہیے یوٹیلیٹیز کے لیے کتنے پیسے چاہیے تو یہ سارا جو ہے اینالسز آپ کو کرنا ہے پھر ہے جی پروجیکٹڈ پرافیٹ اینڈ لاس اینڈ بیلنس شیٹس وہی جو میں نے گزارش کی کہ تین سال سے پانچ سال کے پروجیکٹڈ اکاؤنٹس آپ بنائیں اگر وہ نہیں ہے تو بیلنس شیٹ جو ہے دیٹ از لائک این ایکس رے آف اے کمپنی بیلنس شیٹ میڈ بائی دی چارٹرڈ Accountant اور اف اٹ از ناٹ دی end of the year then ٹرائل بیلنس شیٹ جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ کمپنی کے جو ہے وہ حالات کیا ہیں ان کی current liabilities کتنی ہیں اور current assets کیا ہیں یہ میں بتا دوں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ اگر current لائبلٹیز اور کرنٹ ایسٹس کی ریشو ون ٹو ون ہو تو ایٹ لیسٹ منیمم اس کو کنسیڈر کرتا ہے اسٹیٹ بینک تھرو دی فروڈینشل تو آپ کی بیلنس شیٹ کے اندر جو ریشو ہے مینیمم اس کی جو ہے یعنی کرنٹ لائبلٹیز کی اور کرنٹ اسٹیٹس کی یہ ون ٹو ون ہونی چاہیے دین پھر ہے جی اکنامک بینیفٹس آف دا پروجیکٹ نیٹ فارن کرنسی ارننگز سم ٹائم ہم جب ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں جی چونکہ ہر ایک ملک کو یہ بڑا ایک پیشائن چیز ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹس کریں ایکسپورٹس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ فورن کرنسی جو ہے یا فورن ایکسچینج جو ہے وہ ارن کرتے ہیں آپ کا ملک جو ہے اس کی ترقی ہوتی ہے اور آپ کی ملک میں جو فورن سرمایہ ہے ڈالر کی صورت میں یا جو بھی کرنسی یورو ہے یا جو جس میں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ جو ہے ایڈ ہوتا ہے آپ کی اکانومی میں تو یہ ضرور انسینٹیو دیں کہ اف اٹ از اے سپلائی وچ از گوئگ ٹو ا فورن پارٹی اس میں یہ مینشن کریں کہ جی اس منصوبے سے یا اس ٹرانزیکشن سے یا اس ایکسپورٹ سے جس کے لیے میں پیسہ مانگ رہا ہوں یا اس کماڈیٹی کو بھیجنے سے ہمارے ملک کو اتنی جو فور چینج ہے اس کی بچت ہوگی تاکہ یہ ایک آپ کا پازیٹیو پوائنٹ جو ہے یہ ایڈ اپ ہو جائے آپ کے کریڈینشیلس کے اندر اور یاد رکھیے یہ ایک بڑا ایک پازیٹیو جو ارننگ اور فوریک چینج ہے ایک بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے جو ہمارے ملک میں الحمد اللہ تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے اور ہماری گورنمنٹ ایسی پالیسیز کو ایسے لوگوں کو بڑا انکریج کرتی ہے جن کی ٹریڈنگ یا جن کی ایکسپورٹ جو ہے وہ جو ہے اس پہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے کہ جی وہ فورن ایکسچینج کی ارننگ اپنے ملک کے لیے زیادہ کرتے ہیں اس پوائنٹ کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں پھر ہے جی فزیبلٹی اسٹڈی فزیبلٹی اسٹڈی یہی میں آپ سے پہلے گزارش کر دوں ہم پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچر میں جو بینک کا لیکچر تھا اس میں ڈیٹیلز ہم پڑھ چکے ہیں کہ فزیبلٹی سٹڈی کیا ہے دیکھیں فزیبلٹی اسٹڈی کی شارٹ ٹرم فائنسنگ میں نارملی ضرورت نہیں ہوتی اس میں جو چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ بینک کے لیے سفیشینٹ ہوتی ہیں کہ جی آپ نے جو میں نے ساری گزارشات کی ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ بینک کو دیں تو یہ فیزیبلٹی سٹڈی کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی فیسیلٹی سے سال تک اگر سپریڈ ہو جائے اور وہ ایک میڈیم سے لانگ ٹرم فیسلٹی میں آ جائے تو شارٹ ٹرم فیسلٹی میں نہیں لیکن لانگ ٹرم فیسلٹی میں بینک جو ہے یا میڈیم ٹرم فیسلٹی میں میں نے میڈیم سے پھر گزارش کر دوں یہ تین سے پانچ سال تک کی جو ہے یہ میڈیم ٹرم ہے لانگ ٹرم فیسلٹی جو ہے یہ پھر پانچ سال تک سات سال تک اور بعض اوقات یہ دس سال تک بھی جاتی ہے جس میں دو سال نارملی گریس پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ فیزیبلٹی کے بغیر بینکس جو ہیں وہ بڑے ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں کہ جو فیزیبلٹی آپ کی جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور فزیبلٹی شڈ بی ویری پروفیشنل اگر آپ خود خدا نخواست اس کی اہلیت نہیں ہے تو در از نو ہارم ان کنسلٹیشن ود کنسلٹینٹ ہز فیملیئر ود دیٹ فیلڈ اور اس کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ فیزیبلٹی جی کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چیک لسٹ میں ہم رکھے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو ہم نے اور جن کے بارے میں ہم نے زور دینا ہے جی کہ یہ چیزیں ضرور جو ہیں وہ فیزیبلٹی کے اندر آپ بینک کو دیں چیک لسٹ فار فیزیبلٹی اسٹڈی میں نے جیسے گزارش کی کہ پوائنٹس جو آپ نے فیزیبلٹی اسٹڈی کو بناتے ہوئے مدنظر رکھنے ہیں آئیے مختصر ون بائی ون ان کو ڈسکس کرتے ہیں دا بزنس وی وٹ از دا نیچر آف یور بزنس مینوفیکچرنگ کا سرن اور ٹریڈنگ کا سرن اینڈ افس ا مینوفیکچرنگ اور اٹس اٹریڈنگ وٹ کموڈیٹیز یو آر ہینڈلنگ آپ کا را کے سورسز کیا ہیں یہ سارا کچھ جو ہے یہ بزنس پلان کے اندر آ جاتا ہے پھر ہے جی ایکسپورٹ پروگرام اینڈ اکویپمنٹ ریکوائرڈ آپ کا جو ایکسپورٹ کا ہے اس کا آپ کا پروگرام کیا ہے یعنی آپ کے پاس مارکیٹس کیا ہیں ان مارکیٹس کا پوٹینشیل کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا اکوپمنٹس جو ہیں چاہے وہ فائنینشیل اکویپمنٹ ہے انسٹرومنٹس ہیں یا آپ کو مشینری کی ضرورت ہے یا آپ ماڈرنازیشن میں بی ایم آر میں جا رہے ہیں یعنی بیسک ماڈرنائزیشن ریہیبلیٹیشن میں ایکسپینشن میں جا رہے ہیں تو کوئی اگر نیا اکوپمنٹ چاہیے تو وہ کس نیچر کا ہوگا یہ چیز آپ کو اس میں مد نظر رکھنی ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرنا ہے پھر ہے جی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن آف دی پرپوز پروگرام اسٹارٹنگ بایرز گڈس کوانٹیٹیز کوالٹی شپمنٹس کیجوئل جتنی آپ کی جو ہے یہ چیزیں ہیں کہ آپ کی جو پیکنگ کے کی لسٹ کیا ہے اس میں آپ سے انہوں نے کس قسم کی یا واٹر پروف پیکنگ مانگی ہے اور کتنی آپ کی جو اسٹیکنگ ہے کنٹینر کے اندر اس کا کیا پروسیجر ہوگا پھر یہ کہ آپ کی شپمنٹ کی جو ہے وہ شرائط کیا ہیں کتنے عرصے میں آپ نے شپمنٹ کرنی ہے پھر اٹھ کی کٹ آف ڈیٹ کیا ہے کہ کس تاریخ تک آپ نے جہاز تک مال پہنچانا ہے اس میں آپ کو ٹرانزٹ کا خیال رکھنا پڑے گا کہ پورٹ تک جاتے ہوئے جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے اس میں پھر یہ کیجیے انسپیکشن ٹرمز کیا کیا ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی انسپیکشن انوالو تو نہیں ہے پھر کہ آپ کی کریڈٹ ٹرمز کیا کیا ہیں پھر اگر اس پارٹی کے ساتھ آپ کا لانگ ٹرم کوئی پلان ہے یا ایسا کانٹریکٹ ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی آپ ان کو پانچ سال کے لیے سپلائی کر رہے ہیں یا تین سال کے لیے سپلائی کر رہے ہیں تو یہ پورا بیک گراؤنڈ جو ہے فزیبلٹی کا ایک جو ہے امپارٹینٹ پارٹ بن جاتا ہے اور اس کے اوپر بھی آپ بہت زیادہ زور دیں ایک فیزبلٹی کے اندر پھر جی مارکیٹ ہم نے پہلے بھی مارکیٹ کی بات کی کہ جی مارکیٹ کی اسٹڈی ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی لہٰذا ہم اس کو صرف ایک تھوڑا سا ہم اس کا ذکر زمنن کریں گے ہم اس کی ڈیٹیل میں جا چکے ہیں لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو رپیٹ کریں اس میں جو ہے وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ سروے آف دا مارکیٹ فور دا ٹریڈڈ پروڈکٹس کموڈیٹیز ڈیمانڈ سپلائی پرائسنگ ڈسٹریبیوشن مارجنس اینڈ پرافٹس کمپیٹیشن وہی چیزیں جو میں نے گزارش کی پہلے ہم آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آپ کیا ہیں ٹرینڈز کیا ہیں اس مارکیٹ کے آیا وہ بڑھ رہی ہے گروتھ ریٹ زیادہ ہے یا ڈکلائن کی طرف ہے اور پھر وہاں پہ پرائسنگ ٹرینڈز کیا ہیں کیا پرائسز اچھی مل رہی ہیں آپ کے دوسرے جو ہیں کمپیٹیٹرس ان کی پرائسز کیا ہیں آپ کو ان پہ ایج کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو مارکیٹ سیڈی کی ہے یا فیزیبلٹی کے اندر ضرور ان کو انزرٹ کریں پھر ہے جی پروڈکشن اور پریکیورمنٹ یعنی یا تو آپ پروڈکشن کریں گے اگر آپ ایک مینوفیکچرنگ کا سرن ہے یا آپ خریدیں گے پرکیورمنٹ کریں گے اگر آپ ایک ٹریڈنگ کا سرن ہے اس کے بارے میں ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ وہی ان پٹس جو میں نے پہلے گزارش کی تھی یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ ان پٹس میں را مٹیریل وغیرہ یہ سارا ہے سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس ہے اس میں وہی جو میں نے گزارش کی را مٹیریل سورسز کاسٹ یہ ساری چیک لسٹ جو ہے اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر رہے ہیں تاکہ فیزیبلٹی کے اندر جو ہے یہ ہم ساری چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر سکیں پھر ایلیجیبلٹی فار ایکسپورٹ انسینٹیوس پروموشنل اسکیمس یعنی کیا گورنمنٹ کی جو مختلف پروموشنل اسکیمز ہیں یا ایسے انسینٹیوز ہیں جو کسی بھی ایکسپورٹر کو دیے جاتے ہیں کیا آپ اس کے اندر فال کرتے ہیں کیا آپ الیجیبل ہیں ایکسپورٹ uh, کریڈٹ ہے جیسے یا آپ کو جو دوسری فیسلٹیز ملتی ہیں کیا آپ کی جو ہے اسٹیٹس ہے ایز اے ایکسپورٹر اس میں جیسے آپ ریبیٹ ہے کسٹم ریبیٹ ہے کیا آپ ان چیزوں کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں یہ آپ کا ایک ایڈیڈ بینیفٹ ہوگا فیزیبلٹی کے اندر اگر آپ اس کو انٹر کریں گے تو اس کا ذکر ضرور کریں اسٹوڈینٹس uh, ہم نے آج یہ ساری چیزیں ڈسکس کی اگلے لیکچر میں ہم نے اسی جگہ سے اس لیکچر کو شروع کرنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے جی کہ اس کے بعد بینک کی نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے جو کہ نیچرلی جب آپ کی فیسیلٹی اپروو ہو جاتی ہے تو دیٹ از دی ایسٹس اور آپ کی جو لیگل ڈاکومنٹیشن ہے تاکہ آپ کی جو سیکیورٹی ہے اگینسٹ دیٹ لون وہ بینک اس کو کس طرح سے سکیور کرتا ہے ہم مختصن یہ پڑھیں گے کہ لیگل ڈاکومنٹس کیا کیا انوالو ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر چیپٹر کو کلوز کر کے ایک پوری بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے اس کے اختتامی سلسلہ میں پہنچ جائیں مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے اس نے آپ کی معلومات میں آپ کی نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہوگا اپنا خیال رکھیے خوب دل لگا کے پڑھیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں